بس الرحمن الرحیم الحمد اللہ علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہربی شاہی عرچ سلام عزبت باقی تمام سامعین کن برادران خوران سامل سلامت اور <coughs> <coughs> متِ سلسلہ درس و کتا اتوار دن اللہ دعوت اصول قطع کتاب اصول اعتقادِ حضرت شاہمان الرواشفس الصفی اصول دین وارن وسطمہ شب و عقائد وارحمت عبین دلین ہر اتوار واد و نظم سے دین درس نمبر بائیس اور قرآن بارینوں آخر دو تشکرہیت کے شاسیت شاپشی کا سلجوت کے قرآن پاک لا تمام آسمانی شوگونی کا لفظ مانا دونوں لحاظ سے برتری فوقیت حاصل ہو اور قرآن بارینوں باری و دو چپز ونج بارینوں دلیں گے درسفیت ہاں جی قرآن پاک اور دیگر آسمانی کے کتب, کتب پر جو فوقیت حاصل ہے دے حوالی قاضرین درس نمبر بائیس پہ نو گیا کہ درس نمبر بائیس پہ قرآن پاکلتمنش تو, تو قرآن پاک جو ہے دیوارون حضرت محمد محمن البادشاہ خریش آپ سے اصل تقادی غزال کا سلوی ہوئی اور ان کا سلو ہو تو واجیب و انتا تقرا لبند مومن خرک واجبن بپ ان, ان خیام اعتقاط اقباد پو ان القرآن چھتکی کا الصحمہ قرآن مجید و طورات اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ بپ شعب اللہۃنی شطح کا قرآن ششف نبی محاخرین نبی محمد مصفاء صلی اللہ علیہ وسلم وسلمہ شعبوں اور قیامت تک تمام انسان جنت کلّا تخت الملّلہ بولتن مت پہ خدائی کامل شریعتی مجموعہ مت پہ ہاں انسانیتی دنیا حد میں اس کی فلاح کامیابی تعلیمات کو نکاح مشتمل میں و شعبہ قلعہ پاک جو کہ آخری نبی حضرت محمد کے باپات پی شعبوں و اور دونہ تورات والانجیل تورات طورات حرم باپ اور انجیل جازت عیسا علیہ السّلام کے باپی شعبوں و زبور اور زبور حضرت دعوت علیہ السلام کے باپات و وہ صحب اک النواز صحوف صحب چمون اور پاکیزہ اوراق اے شعب الظم مراد اے سابقہ نو علیہ السلام حتِ ابراہیم علیہ السلام سمبیا کا سنتر سنتر رسالوں خدا سے انادیوں ہدایت فریف حفصاف ہاں جی ونندوں جم گامہ ہاں جی شاخ کا سلم کھیرے کا واجب التقاد اب شرخی کا قرآن پاک تورات انجیل زبور اور تمام محنہ شوہوں گامہ کلام اللہ خدائی کلامن خدا سے حفظتہ خط پر پی حلال حرامی اعتقادی اور حکم کنن خدا سی ہر دور رمیو ہدایت حفظہ خط پی کلام اللائن خدای خدائے کلامن خدا سی بشر ہدایتِ حریف حفظتہ خت دینا خاص طور پر و السحمہ الصحمہ پاک بل لفظ لفظ لحاظ کے ساں اور مانا لہٰذا اس کی لحاظ کہ امتازہ من ساحل قطب سمایہ قرآن لا اے تمام نفع پی شون سامی کا یعنی توراز کا انجیل کا زبور کا اور اے آ تمام ابراہیم مسعد الغامی حصہ نو دے صیفہ دے تحمہ شعب گامی کا قرآن لا امتیاز حاصلیت وفاق قالت دنگامی کا قرآن لا برتری حاصلیت فوقیت حاصلیت اور جو لف قرآن ان گامہ بقرآن ممتاز شعین لفظ زمانہ دونوں لحاظ کا اور قرآن زمانہ دونوں لحاظ کا لہٰذا دونوں روحان قرآن لا شعبوں کا تسلو اور برتری حاصل اعتقاد یا پوشاست کا سلمان غا واجبرے دی اہم اعتقادی مسئلوں کی ایک صاہمہ قرآن لا جو صدی عقد و تمام تورات انجیل زبور اور اے تمام آسمانی شعبوں کا ماں خدا صفح سے فاشتا ہر دور انسان کو ہدایت فری دل ذات پر صفحب سے تعفین جدید اعتقاد پو تمام آسمانی شعبوں نے عقیدت پوت واجب دے نئے قرآن وارین و خیاست کے سلبین خاص طور پر دی و یاق واجبن قرآن لفظ اور معنی لحاظ نسکی کا باقی تمام آسمانی کتابیں خلا برتری تسلو اور فوقیت حاصل پوگ اعتقاد یعقو پو واجب فن الصحمہ قرآن السمانی شعبوں کا لفظ لحاظ کا سا لیا سے کا فوقت حاصل ہے اجب ضرورت پہ دی وجہ لفظ لحاظ کا اور مانا لحاظ کا برتری پر بھی ترین وجہ شکتی ان شفاء نو چونکہ خدا سے آسمانی گاہ شعبی کے بارے میں تو رات کا دلگا شعبی کے بارے میں خدا سے خوری دے آسمانی شعبوں نوں دیں چیلینج پمن پمت سہولت شعبو دی تورات جی خدا رنج وکاشن نو یو نوخ تورات انجی زبانی عبرانی زبان ہو چوخ یا شعبوں کی خدان سے سکھوں پی دوں دے شعبنی نو توراتی سا معجزہ تو شعبنی الفاظ وہ موجودہ میں گا شوبری شوبونی گا وجہ سے الفاظ موجودہ میں انسان قوشن ہاں وہ جاسکن یہ توراتی تحریری اضافہ قرآن پاک گواہی موجود ہے یحرفون الکلم اما واضحی یہود نصر علماء سی خدا سی یعفید پیز آیات کنہوں کلمات انگاہ مل سکی یا سنکون ختم مدلوی مطابق آیات اندین فیون سے اللہ بس بازلتا ماں قبیلہ سبحان ختم بس سبحان اس طرح خونسی معموم بیت تورات انجیل تورات انجیل شعبون انہوں تحریف سنسدر خدا سن قائلیت اور قرآن سے خاص طور پر دیوکاف جو, جو ہے تمام انسان کو نہ رہنمائی ویست تمام انسان کُ الیکورتھون چست طورات انجیل نو صاحب تورات اور انجیل دو عالم کنسی خون دوں وارث کو نصی دی کتاب کن کما حق ہُ عمبیا کو نگالفالہ من سائے شاخوں عقیق وارث کن فی والا, والا و علماء کو دنیا یہ فائدہ فری دنیا خطے مال دنیا کمائی مائی بیا خوں سے ہاں ان وقت حکمران کن مالدار کن سو پر تھوقوں کن بدل بس خصوصاً جوش چشپ رسول دوڑینوں یہود نصارا روس علما سی سامہ پیامبر فیاق بارت پہ آیات کن خون رات ماما بس سامہ پیامر حیا پہ مینتاحیت پہ آیات کن خون رات دو بد المہ بط تو رات انجلین تاکہ جو ہے خدا اللہ رسول پاپ زیر سلح پادری زیرِ خودی چسپی اہمیت چوت سک چو حیثیت چکا مالی فائدہ سخ و نئے صحمہ قرآن تورات انجیل آیات کن تحریم مابیث نے دو مطالعہ کھولا تورات انجیل کی ان جلان کیوں گام سے عوام گام سے عوام گام سے ایمان کیوں سوچپین دے پاپ کن لے پادری چھو حیثیت پہ ختم ہوت ہو اور خدا سے یوں یق تحری مویا ایمان کیوں نہ کھولے پہ امر بھی آپ ایک سابی چیز حیثیت کا زندگی با فوغت ہاں کچرے دے شپ و خطری فوغت پا دو نے خون ست سو سے کھو ظلم بے جن سو سے قوم کنیکا کا رات انجیل <سؤال> آیات کن خوں سی رد بدل بس اور خون سنجوت پر کیونکہ خدا سی تورات انجلیں حفاظتی وعدہ ملین ملین منا اور دونوں موجزانہ خنگ کے فدمت الفاظ خن چیلنج مت پر خطن الدی شکن آیت آیتھوں زرے لیکن سہمہ قرآن آیت جو ہے آیات کو نین وارینج ایک تو خدائی صحمزات و خوانج بھی حفاظت ذمہ داری خوش جران جو خدا خوان قرآن کسل بھی اس کی اِن نہ نوں نزل نہ ذکرا و ان لہ معاسرۂ حجرات نمبر ننگ نو خدا خداس کے سلم شتی کا غیر گیہزغذات پر قرآن پر جزی کے سمرات یہاں قرآن قرآن پر غیث حفاظ سے تعفین اور مت کے مت جوئی حفاظت بہن پہ خود ماتی غیر غذات پر انجس اور خدا سے جوئی حفاظت یا ذمہ داری خوربنیاں سل دل لخت تعمت پی سولتا مت گنجش مت پی ہاں جی تو علاوہ خدا سے یہاں سے قرآنی تحریف بے کوشش بھیجنا قرآن قومی زیادتی بے کوشش نہ لقہ نہ مین الوطین غیر شہر صرف ستانک اور مراد نایر غیر گوز ہوئے شہر بسر تفصان کے نائن خو حلاق اور نابد بزفہ سوش قرآن تحری ب کوشش بھی حلاق اور نابد بزفہ خدا سے قرآن مینیت رسول خانس نون۔ لاطف چی تانو آیت یہ کم بے آیت یہ زیادہ بے زب جراد میں سو بھی تا مت تک جرات میں چونکہ خدا سے جو حفاظت ذمہ داری فرصت تو وہ لواطحمہ قرآن آیت جو ہے موجیز قرآن معجزہ چشف رسول یعنی قرآن خواہاں حقِن خدا ان دی شعبو زب کا قرآن خوان دلی قرآن خرین آج آیات کُن خدا سے حفظت خدا سے سرٮٔ بقراعد نمبر چوبیس نے خدا سے کہ وین کن تم پھرے میں مما مم نزل نہ دینا لے یہود نہ سارا کن مکہ ال دنیا انسان کن اگر کھداں لے تو ہمہ قرآن بہ خدے لون ان جب کے خدانِ شیخ ہودنا میرے سنگائی بندی ففستاں ہو خدان پس پر رسولی ففتا بہ خدے لون ان جب خدانِ شے فاتو فاتم صورت مم تو یوں تو اور تو چوکران کی جی کھیو ملا ہے وہ تو شودا کو من مندو اللہ انکن تم سارے خدا من میں یا سو کدا تام تے خدا نے سپور لمی کیوں مگن نے خدا کیوں کہتے فسی اور بلیق شاعر کو نادی کون گاما زم سے کیوں کیوں سے قران نے نسخ یا شوبتی کدا کیوں اگر خدا نے خدکار ان کے دعوی سچا نہ کو دعوی دین میں قران خدا شوب میں من دی نمبر ناز ب اللہ خاص چز گل بھی من دی ان خدا اگر محمد خاص چز نے خدا شنگن محبت ہاں محمد جو ہے عام طور پر جو ہے خریف آپسویسی کا ثوا درے جس دی زمانی کا تشنحصی زمانی مرتبہ مسیح واسف و لغاقن ضمنی پہ امبر مت پہ ہوتی تھا عطیب شورا کن زمن مت پہ نہیں ایک عام آن انسان چاہیے لیکن امین اور صادق انسان چکی حیثیت میں خریف آپس معاشرے میں خدمت تو دینی پہ عمر فافظ قرآن پہ کیوں من خدا سے جو محمد خواہاں شسپین دینی خدان صاحب شو کیوں اور محمد کے مقابلے خدان کھیتی اتبی سے تے سے کا پھنسی اور بلیغ شاعر ادیب نہ تم گاؤں میں جم بس خدا الزان کیوں قرآن تو قرآن چی آئے خدا قرآن فل تفر القادی خدان دلی معین ولن تفر خدان قیامت سمین مین خدا سے صاحب بحین بس دوہری ایمان کیوں بہتر فتق و نار جخ دے جہن میں میلا واقع ح میزبر کن دین برچس کن خود انسانیت اور پڑون دل کافر پتھر کن دے خدا شلف دے ڈاشنگِ خدا کن اور جو گیسے کافر کن فری خدای دے دین بلا انکار بھی کن خدا پہ امبل انکار بھی خن کن قرآن نے انکار کنبری گیسے تیار بھی چیلنج میں دیاتمی خدا سے جو ہے پوری قرآن تو یا شعبے کیوں جسمین دین خدا سے کم جس قرآن تو دس سورہ کیوں بیاشر شر سبارن مثلی زد مخترایات ان خطاں دین خدا سے فاتو بھی صورت میں مسلے قرآن تو کیوں شکیوں ایک نجا نعتِ ناجا صورتِساں آخر قیاتین خدا میں وہ یہ فات بے حدیث مشرے نے سوکھ آیا چکیوں جملہ چکیوں کلام چکیوں ہندو سمعے تو دوفری جو ہے نا قرآن شعب ال آسمانی کتاب کو لے کے برتری پر, پر ایک اہم چکب بل الفظ لہٰاظ کے سام نہ قرآنِ الفاظ کن کنیں جوڑ پو فساد و بلاکت کا جس الفاظ میں جو تناسب ہے دو تو تورات انجل سہمت تناسب پو اور قرآن خدائی شعبوں جب دی ذمہ داری خدا سے خوش اے شعبوں حفاظت تنگات میں تحریف اور مجھے ذمہ داری خدا سے خوش قرآن الفاظ میں الفاظ کُنی اے شعبوں جو ذمہ داری سے خدا سے ماخ دونوں تحریف تحری قرآن تحریرات محسوس اور ساتھ ہی قرآن چیلنج مینس قرآن خری حقانیت فر چیلنج قرآن ناجو بھی آیات کو نہیں دین اے طورات انجین دینی چیلنج سے آیات کی شامل ہاں جی ہندو اور دو علاوہ جو ہے قرآن ناسخ حیثیت جو سابقہ آسمانی کتاب کنیکا دو نیت پر پیچھے ہوں علماء کن خوں دو شوبنی حیثیت پہ خون یہ تحریر بسن ختم بس آ آ باقی عید پہ آیات کن خواہ خدا سے قرآن شوبون بھری ناسک کراتا تاثر انسان کیا مت تعمان تمام انسان جنات کنی نجات یہ گارنٹی وہ قرآن لچسپیاس قرآن حکم کنے کا عمل بھی قیاس دامن دام اللہ کا خدا سے دیوین مظمر جی اور تا قیمت تک خدا الفاظ جو ہے کامل شریعت پہ قرانی پا کر آتا ہے دو صحما دوہری خامہ قرآن اے آسمانی کتاب گامی کا برتری حاصلیت پر ہاں اور قرآن نو باقے جو کسی بھی قسم کا خدا خرآنگ کا قسم زال کل کتاب الار وفی جی شعبہ دی قرآن پر دین سا ہما شعبی چکن دین گاہ کے جمع سا شیخ شعبیات کے ساتھ گنجائشمت پی یعنی دی شعب خدائے ان دا شیخ گنجائشمت پی دین پی باہ بسم اللہ سین ناستہ سان دبی سا شیخ گنجائشمت پی اور جیسا ہما شعبی نازو پی تام ت تا خدائی واری خدائی آسما قن صفات نہ ذات والی بین بسن امبیا کن واقعات کن بیان بھی سنکھوں حالات زندگی بیان بھی دے جی زور خون ایمان شو خون مشوں کو انجام حوالے کے بیان بھی سننا سامتے <متحدث> دین ان شریعت حلال حق حمرام بیان بھی سنتوں فلسفاؤں بیان بھی سننا جنت والی جہن والی قیامت والاری تام سے اللہ خدا سے قبی خبر کن بھی سننا جوں گاما حق ان سچ ان اور شکش و گنجائش میت پندرے سنت پہ خدا سے دلصحمت شعبی پہلے پہل آیات پہ خومی کتاب القاب العر وفی خد للمتقین پر حدگار فریتا خیمت تک ہدایت انضر فن دو بھری شاست کے سلم فن کی والقرآن بال لفظ معنیٰ قرآن لالفاظ ہی جوڑی لحاظ کے سان سولہ قرآن تو یہ الفاظ جوڑ و میں اور مانا لہٰذا قرآن نے جو معنی یا جو حقائق کے علمی جو بیان بہ جو سو فیصد حق اور سچ پندری سائنسی تجربہ نیت اور سائنل ثابت بھی نہیں تو قرآن چودہ سو سال پہلے جو کچھ بیان فرمایا وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے ہاں قرآن اسی انسان استعناجو آنکھ ناجوں, آن ناجوں بنو ہاں جو حقیر جو ہے اس مادے کو شب سے جو ہے آنکھیں نو تربیت میں سے ایک آن انسان کا حامل سے نو مہینے آنا بن انسان کا حامل تھے مراحل کن شب سے چودہ سو سال خدا سے بین بس دے رہی ہیں سائنسی سندول <سؤال> تہذیبِ نظیہ مراحل کن اللہ خدا سے قرآن کا سل بھی ایسے ہر چیز لا حتٰ نباتات ہر چیز ایسے جوڑا خلق بسد اور جوڑی سائنسی دیو سنگ قابل بس کے بھائی واقع ہر چیزیں ہتا نباتاتی نہ جو پنکھوان سنگ سازیون آجوان پر نر و مادایت پر میں باقی جانور کن انسان کنی باتیں اللہ کی قرآنی کرو دینید جدید علومی سے قبول بینید چودان سو سال تنو بین بیان بیس بھی دی معنی و قرآنی, قرآنی من پر خبر کن میں من علمی خبر کن بلکن سچ ہوئی نید ہن جو آسمانی واری و قرآنی بیان بیس بیس با ایلنا اللہ موسی ان جرے قسل بھی چودان سال بین گیسی دی آسمان پا دی خنم یہ دنیا پر گیسی دل وسط بھی پر قابل قاہ کے شان کن خوری مداری نہ فی منٹ ہاں جو ساٹھ ہزار کلو تیزی کا پھیلائی ہوئی دی دنیا پرلکیات والوں جی قبول پیست تو تو قرآنی مانا خنی نہ جن خداس قرآن کو وجال نہیسی کا ہر چیز حیات میں ہر چیزیں بقاپ اور شی یا شت موجودات گامی اور جنہیں سائنسی دو کھانا یاڑوں ہاں کھانساں اگر ہو سخت سنسرنا اس میں بھی پانی ہے اس کے اندر لوہا بھی اندر بھی خط ہے اس میں بھی پانی وہ پانی اس لوہے کو جمع کر کے رکھتے ہیں یہاں تک سائنسی حقائق ان گامہ قبول جو کہ چودہ سو سال قرآن بیان جس علمی حقائق فن دن جس میں شعبی حقانیتی واضح ترین دلیل پرانج تجرین رس مزاحیہ اتحاد بھی شاستِ کسلم تحملہ یہ تمام آسمانی شعب و امی کا برتری حاصل ہو فوقیت حاصل ہوت ہاں جی اور جی کرو بالکل حق اور سچا اور مزا اللہ سان جی کا سچا ایمان شعب میں ضرورت احمد اللہ صداک اللہ